اللہ تعالیٰ سورت القصص آیت ایک تین میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سیم تلک آیات کی المبین نتلو عليك من نبأ موسى بالحق شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تاثین میم یہ روشن کتاب کی آیات ہیں ہم آپ کے سامنے موسا اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں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 جیسے کیسر کسرا اور نجاشی لقب ہیں ملک کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں ملک روم اور قسطنطنیہ دنیا کے ہر فرما روا کو کیسر کہتے ہیں ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعن کا نام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 یہ ولید بن مصعب تھا یعنی قابوس کا بھائی تھا اس ولید بن مصعب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کم لمن الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مرعم بنت عمران وآسیت امرأت فرعون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 اللہ تعالی سورت القصص آئے چار میں فرماتے ہیں ان شی آئی فکو افتم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 پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا یعنی القاع کیا گیا تھا یہ وہ وہی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے سورت القصص آیت سات میں ہے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 اس بچی نے ان کی بات سن کر کہا اللہ تعالی کے اس فرمان کے بعد کوئی فساحت باقی نہیں رہ گئی و اونا أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ ف الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي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 میں کچھ <خوطئين> <تصفيق> شک نہیں کہ فرون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار فرون کی بیوی نے فورن پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے چنانچہ اس نے کہا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 ہر وہ چیز جو سے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آسکی بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت دس میں فرماتے ہیں اِن کادت لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا اَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 انہوں نے پوچھا اے بچی تو کیسے جانتی ہے کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گی بچی نے جواب دیا اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہے لیکن موسا علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میرے اہل و عیال ہیں میرے خاوند بھی ہیں لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اس طرح موسا علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا فرون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے اللہ تعالی آئے تیرہ میں فرماتے ہیں پس ہم نے اسے اس کی, ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس طرح موسا علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے اللہ تعالی آئے چودہ میں فرماتے ہیں وَلَمَّا اور جب موسا اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمایا نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں وقت گزرتا رہا ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے تھے کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا آپ شہر میں داخل ہوئے لوگ غفلت میں تھے بس اکا لوگ باہر تھے آپ نے دو آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا دوسرا فرون کی قوم سے تھا یعنی تھا آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی آپ کی ہمیت نے جوش مارا آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا بس موسا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا لیکن موسا علیہ السلام میں بہت قوت تھی اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے مصری کا کام تمام ہو گیا سورت القصص آیت پندرہ میں ہے موسیٰ نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا موسا علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ان کا قتل کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا موسا علیہ السلام نے فورن کہا من عمل یہ تو شیطانی کام ہے آپ یہ کہنا چاہتے تھے میرا ارادہ تو اسے قتل کرنے کا نہیں تھا یہ فیل تو شیطان نے کیا ہے شیطان ہی نے مجھے بے قابو کر دیا تھا مجھے اپنی طاقت پر اختیار نہ رہا مجھ سے اس انسان کے قتل والا برا کام سرزد کرا دیا آیت پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عدو مضل مبین یقیناً شیتان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے اس سے معلوم ہوا کہ موسا علیہ السلام جانتے تھے شیطان دشمن ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ مواحد تھے توحید پرست تھے اور مشرقین میں سے نہ تھے یہی تو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں مثلا آئے چودہ میں ہے وَكَذَلِكَ نَجزِ اور نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں آپ ایمان پر تھے کفر پر نہیں تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا ارادہ ہو جانے والے گناہ کی معافی مانگی اللہ تعالی کے حضور توبہ کی جیسا کہ آیت سولہ میں آتا ہے رب انی ظلمت نفسی فغفر فغفر هو پھر کہنے لگا کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے اللہ نے اسے بخش دیا وہ بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے یہ گناہ بلا ارادہ ہوا تھا خطا تھی پھر آپ نے ان الفاظ میں اللہ سے وعدہ کیا رب انعمت فلن اكون کہنے لگا اے میرے رب جیسے تون نے مجھ پر یہ کرم کیا میں بھی اب ہرگز کسی گناہگار کا مددگار نہیں بنوں گا آپ کا مطلب یہ تھا کہ بار آپ نے مجھے معافی دے کر مجھ پر کرم کیا گویا آپ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے ان پر رحم فرما دیا ہے چنانچہ اب وعدہ کر رہے ہیں کہ کسی گناہگار کی کبھی مدد نہیں کریں گے بلکہ ان کے خلاف رہیں گے تاہم انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں انہیں اس مصری کے قتل کے بدلے میں قتل نہ کر دیا جائے جیسا کہ آیت اٹھارہ میں آتا ہے لو امبین صبح صبح ڈرتے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے کے لیے شہر میں گئے اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے موسا نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو تو سری گمراہ ہے. مطلب یہ کہ جب وہ شہر پہنچے تو انہوں نے کل جیسا ہی منظر دیکھا وہی اسرائیلی ایک دوسرے مصری سے لڑ رہا تھا انہیں دیکھ کر اس نے پھر ان سے مدد مانگی تب آپ نے فرمایا تو, تو جھگڑالو آدمی ہے تاہم آپ آگے بڑھے تاکہ مصری کے مقابلے میں اس کی مدد کریں تب وہ کہنے لگا موسم تنف وہ کہنے لگا کہ موسا کیا جس طرح نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے اس, کی اس بات سے موسا علیہ السلام سمجھ گئے کہ کل والی خبر شہر میں پھیل چکی ہے اب انہوں نے خود کو چھپانا چاہا اس وقت آپ کے پاس آل فرون میں سے ایک مومن آدمی بھاگتا ہوا آیا وہ موسا علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا اس کا ذکر آیت بیس میں آیا ہے يا بك فاخرج لك من شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا موسا یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں پس تو تورن چلا جا مجھے اپنا خیر خامان اس سے پہلے کہ وہ تجھے گرفتار کر لیں جلدی کر یہاں سے نکل جا آپ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ فرون تو پہلے ہی آپ سے محبت نہیں کرتا تھا اس نے تو آپ کو سیدہ آسیہ کے کہنے پر محل میں رکھا تھا اس کے علاوہ فرون کی قوم کے دوسرے سردار بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں وہ آپ سے بغض رکھتے تھے اب تو ان کے ہاتھ موقع آ گیا تھا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے قتل کا مشورہ کیا تھا چنانچے موسا علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر نکل کھڑے ہوئے مصری آپ کی تلاش میں تھے فرون نے اپنے جاسوس آپ کی تلاش میں بھیج دیے تھے ادھر موسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے من القوم اے میرے پرور دگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی آپ کو راستہ بھی دکھایا آپ جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے آپ کے پاس کھانا تھا نہ پانی نہ آپ کے پاس سواری کا جانور تھا آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں بس آپ جنگل میں چلتے رہے چلتے رہے آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے اس طرح آپ مدین پہنچ گئے آپ سن چکے ہیں مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے بستی کے باہر ان لوگوں کی پانی کی جگہ تھی وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے موسا علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں کسی کے پاس بکری ہے کسی کے پاس اونٹ ہے انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں وہ کنویں سے پانی نکال کر ان ہازوں میں ڈالتے ہیں مال مویشی کے لیے الگ حوض ہے اور انسانوں کے لیے الگ حوض ہیں آپ نے وہاں دو ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھی ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں آیت 23 میں ہے ولم مدین او جد می دون و اچنی تذ مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دیکھی موسا علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں یہ کیا معاملہ ہے کال میں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی آیت 23 میں آتا ہے تا يصدر كبير وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں مطلب یہ کہ اتنی بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں یہ سن کر موسا علیہ السلام آگے بڑھے طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے فقال رب لما انزلت من اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسا علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے بھوک شدید تھی اذیت بھی بہت پہنچی تھی لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے ان کی دعا کے الفاظ سن لیے دونوں اپنے والد شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں انہیں موسا علیہ السلام کے بارے میں بتایا یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے جیسا کہ آیت پچیس میں ہے فجاءت اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں موسا علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے، وہ عورت مارے حیاء کے کے رہی تھی، یہ بات موسا علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے کوئی موڑ مڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی موسا علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے اس طرح وہ گھر تک پہنچے موسی علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بتائے شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کو کہنے لگے اب نڈر تو نے ظالم قوم سے نجات پالی اس وقت دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کو لو مس ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا جبکہ کہ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی لہذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے ان ان کی ان اس ان نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں اس پر کہ آپ آٹھ سال تک میرا کام کاج کریں ساتھ ہی فرمایا فَإن أتممت عشرا عندك ہاں اگر آپ دس سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے یعنی آٹھ سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے اس کے بعد کے دو سال کا آپ کو اختیار ہے اگر آپ خوشی سے دو سال تک اور بھی میرا کام کریں تو اچھا ہے ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے جیسا کہ آیت ستائش میں ہے جی دشومی سونی میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے شعیب علیہ السلام کی بات کا موسا علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت اٹھائیس میں ہے موسا نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا ارساز ہے مطلب یہ کہ سیدنا موسی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں آٹھ سال پورے کروں یا دس سال مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا موسا علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی آپ نے فرمایا انہوں نے دس سال پورے کیے تھے موسا علیہ السلام نے ادھر دس سال پورے کیے یعنی اپنا آہد پورا کیا اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں اپنی والدہ اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے فلما قضا جب موسا نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مطلب یہ کہ دس سال پورے کر لیے اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے کسی سے پوچھنا چاہتے تھے رات سرد تھی سردی پورے زوروں پر تھی ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا انہیں آگ کی تلاش تھی اللہ تعالیٰ سورت آیت نو تا دس میں فرماتے ہیں موس را تجھے موسا کا قصہ بھی معلوم ہے جبکہ اس نے آگ دیکھی موسا علیہ السلام کو دور بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں اور رات انتہائی سرد اور تاریخ تھی اور یہ سب تقدیر اللہی ہے وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریخ اور سرد بنایا تھا اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا او <تصفح> د مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارا تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں جب موسا علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا یا یوں کہلیں کہ درخت سے آگ کے شولے نکل رہے تھے موسا علیہ السلام بہت حیران ہوئے ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا پھر انتہائی قریب چلے آئے تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی یہ آواز اللہ سبحانہ و تعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی سورہ توحا آیت گیارہ اور بارہ میں ہے فلم إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ان عَلَيْكَ إِنَّكَ و الْمُقَدَّسِ مقدسی جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسا یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تو پاک میدان توا میں ہے سورہ توحا آیا تیرہ تا سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عقیم فول تنی دکھری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 میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات پر بھی بیان ہوا ہے سورت القص آیت تیس میں ہے فلم فل بقل شجا موس الله رب العلمی بس جب وہاں پہنچے تو اس با برکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسا یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اللہ تعالی نے براہ راست ان سے کلام فرمایا ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا پھر پوچھا وما یا موسیٰ اے موسا تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لئے پوچھا موسا علیہ السلام نے جواب دیا کواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے اس پر, اس پر میں ٹیک لگاتا, لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے جو ہی موسا علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا سورت القصص آئے 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے وَأَنْ أَلْقِ عصاك أَنَّهَا جَانٌ وَلَّا اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا ایسے میں اللہ تعالی نے آواز دی يا اقبل ولا تخف خوف من الامنین اے آ گیا ڈر مت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے اسی طرح سورت آحا آیت اکیس میں فرمایا کولط خوف سنوری دو ہے سیر اول فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اس کو دم سے پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی محترم سامعین ابھی آپ آب السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا تیرواں حصہ مقدس وادی سن رہے تھے قصص الانبیاء کے چودھویں حصے